آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ حافظ اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دو نام محبوب ہیں ایک عبداللہ اور دوسرا عبد اس لیے کہ لفظ اللہ اس میں اعظم ہے جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جس کو امام تحاوی نے مشکل الاثار میں اپنی صنعت سے بیان کیا ہے اس میں اعظم حس اللہ العظیم جان جان و محی ازم رمیم تمام اسماء حسنہ اس میں جلالہ کتابیں ہیں اس میں اللہ کے بعد اس میں رحمان کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حق جلشان کا یہ ارشاد اس طرف مشیر ہے اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو اس وجہ سے یہ دو نام سب سے زیادہ محبوب ہوئے اول عبداللہ جو اس میں اعظم کی طرف خضاف ہے اور دوسرا عبد الرحمن جو اس میں رحمان کی طرف مضاف ہے جس کا مرتبہ اس میں اعظم کے بعد ہے عجب نہیں کہ حضرت عبداللہ کی ولادت کے وقت عبد المطلب کے دل میں خاص طور پر من جانب اللہ یہ القاع کیا گیا ہو کہ اس فرزند ارجمن کا نام تو ایسا رکھیو جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے حضرت عبداللہ کا حضرت آمینہ سے نکاح عبد المطلب جب عبداللہ کے فدیے سے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر دامنگیر ہوئی قبیلہ بنو زہرا جو شرافت نصبی میں ممتاز تھا اس میں وہب بن عبد مناب کی صاحبزادی سے جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہ بن عبد مناب کی زیر تربیت تھی ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیام دیا اور خود وہ حضرت آمنہ کے چچا کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیام دیا ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے حضرت حمزہ انہی کے بتن سے ہیں جو رشتے میں چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں حضرت عبداللہ بغر تجارت قافلہ کے ساتھ شام تشریف لے گئے راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے قافلہ والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے اپنے نانیحال بنی نجار میں مدینہ ٹھہر گئے عبد المطلب نے فورن ہی اپنے بڑے فرزند حارث کو مدینہ روانہ کیا مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ایک ماہ پہ رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ ہی میں نابقہ کے مکان میں مدفون ہوئے حارث نے واپس ہو کر عبد اور خویش و اقارب کو اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع دی جس سے سب کو سخت صدمہ اور ملال ہوا زرقانی قائصب مقرمہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز بطن مادر ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر اعلیٰ اختلاف الاقوال تیس یا پچیس یا اٹھائیس یا اٹھارہ سال کی تھی حافظ علائی اور حافظ اسقلانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ وفات کے وقت اٹھارہ سال کا سن تھا اور علامہ سیوتی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے انتقال کے وقت عبداللہ نے پانچ اونٹ اور چند بکریاں اور ایک باندھی جن کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا یہ چیزیں ترکہ میں چھوڑی۔